ہم <موس> بونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام والسلام علی من لا نبی جب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظه حتى إذا جاء أحدكم الموت تبفته رسلنا تبفته رسلنا وهم لا يفرطون صدق الله لزيز آج كدرس كاغاس ہم صورت الانعام کی آیت نمبر اکسٹھ سے کر رہے ہیں یہ ہر درس کے شروع میں جو میں آیت نمبر بتانے کا اہتمام کرتا ہوں تو اس لیے تاکہ جو حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے سے درس قرآن سنتے ہیں یا کیسٹ اور سی ڈی کے ذریعے سے گھروں میں بیٹھ کر درس قرآن سنتے ہیں ان کے لیے قرآن کھول کر دیکھنا اور پھر تفسیر سننا یہ آسان ہو جائے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے درس قرآن سننے والوں کے لیے آج ایک اہم خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت جو میں درس دے رہا ہوں تو الحمدللہ یہ ویب ریڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں براہ بھی سنا جا سکتا ہے اور سنا جا رہا ہے الحمدللہ جن ساتھیوں نے اس کے لیے کوشش کی اور کوشش کرتے رہتے ہیں میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ ان کے رزق میں عمل میں جہد و سعی میں کاروبار میں گھر میں برکت عطا فرمائے اللہ فرماتے ہیں القاع رف کا عباد ہی ویورسل علیکم محافظ اور وہ اللہ غالب ہے طاہر ہے اپنوں بندوں اپنے بندوں کے اوپر اور وہ تمہارے اوپر محافظ بھیجتا ہے اللہ کاہر ہے اور اللہ قہار ہے یہ جان لیں کہ اردو زبان میں جابر اور کااہر کے الفاظ یہ متشدد سخت گیر بلکہ بعض اوقات ظالم کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس لیے بعض لوگ جب اللہ کے ناموں میں جبار جب اور قہار سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا معنی وہی ہے جو کہ اردو میں ہے حالانکہ اردو اور عربی زبان میں بہت فرق ہے اردو میں بے شک جابر اور قاہد سخت گیر بلکہ زیادتی کرنے والے یا ظلم کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر عربی میں ایسا نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں یا تو یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں یا اس کی الوحیت پر دلالت کرتے ہیں یا اس کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں کوئی ایک نام بھی اللہ کا ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ اللہ کے سخت گیر یا ظالم ہونے پر یا عذاب پر دلالت کرے تو آپ اللہ کے ناموں پر اگر ایک سرسری سی نظر ڈالیں تو ہر نام سے آپ کو محبت شفقت رحمت ربوبیت الوحیت اور قدرت کی خوشبو آئے گی اللہ الرحمان ہے بہت رحم کرنے والا الرحیم ہے بے حد مہربان الرزاق ہے سب کو روزی دینے والا الودود ہے محبت کرنے والا السلام ہے سراپا سلامتی ہی سلامتی سلامتی دینے والا المؤمن ہے امن دینے والا المحمن ہے محافظ الرقیب ہے نگبان الحفیظ ہے حفاظت کرنے والا المقیت ہے روزی دینے والا غفار ہے غافر ہے غفور ہے بخش دینے والا آف ہے در گزر کرنے والا شکور ہے قدر کرنے والا کریم ہے کرم کرنے والا بکیل ہے کار بگڑے ہوئے کام بنانے والا ولی ہے دوست وہ دوست ہے ایمان والوں کا دوست اللہ ولی الدینہ آمنو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ رعف ہے شفقت کرنے والا وہ حادی ہے ہدایت دینے والا وہ رشید ہے رشد والا رہنمائی والا وہ سب ہے گزر کرنے والا وہ بھر ہے نیکی کرنے والا وہ منان ہے احسان بتلانے والا وہ من ہے انعام کرنے والا احسان کرنے والا وہ العدل ہے انصاف کرنے والا المقصد ہے اس کا معنی بھی انصاف کرنے والا تو اللہ پاک کے جتنے نام ہیں ان میں سے ہر ایک نام کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یا تو دلالت کرتا ہے اللہ کے معبود ہونے پر یا اس کی قدرت پر یا اس کی رحمت پر اس کی محبت پر عربی زبان میں جابر کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو دعا فرماتے تھے تو اس دعا میں یہ بھی تھا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے مولا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی تو بظاہر ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے کا کوئی امکان نہیں سوکھی ہوئی لکڑی ٹوٹ جائے تو کیسے جڑے گی تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اللہ ہے جوڑنے والا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑنے والا اللہ ہے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بھی جوڑنے والا اللہ ہے سب توڑ دیتے ہیں انسان کو اور جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیتا ہے اسی طریقے سے جب کا مانا ہے غالب اس میں شکی کیا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے سب پر غالب جیسے یہاں پر فرمایا بہ کا ہیرو کا عبادی اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر سب مغلوب ہیں اس کے سامنے مقہور ہیں اس کے سامنے اور وہ قاہر ہے وہ قہار ہے وہ غالب ہے وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے جس کا ارادہ وہ کرتا ہے وہی روبہ عمل آتا ہے جس کا فیصلہ وہ فرماتا ہے تو وہ بندوں پر غالب ہے اسی طریقے سے قہار کا معنی یہ جب کا معنی جب بار کا معنی میں نے عرض کیا کہار کا مانا یہ تو تھا جب کا مانا اور کہار کا مانا امام قبنِ کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس کے سامنے سب کی جی گردنیں جھکے ہوں جس کے سامنے سب آجز سب پر وہ غالب اور کہہار وہ ہے کہ جب وہ اپنی قوت کے اظہار پر آ جائے تو بڑے بڑے طاقتوروں کی طاقت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب وہ اپنی قوت و طاقت کے اظہار پر آ جائے کسی بھی ذریعے سے وہ زلزلے کے ذریعے سے وہ سیلاب کے ذریعے سے وہ گرہن کے ذریعے سے وہ آسمانی عذابوں کی صورت میں وہ زمینی عذابوں کی صورت میں اگر اپنی قدرت اور طاقت کے اظہار کا فیصلہ کر لے تو بڑے بڑے طاقت والے اور قوت والے اس کے سامنے بے اثر ثابت ہوتے ہیں تو بھائی جبار کا معنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا اس طریقے سے جبار کا معنی غالب اور قہار جس کے سامنے سب کی گردنیں جھکتی ہوں جس کے سامنے سب آجز ہوں اور قہار کہ جب وہ کسی جگہ اپنی طاقت کے اظہار کا فیصلہ فرما لے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا سب اس کے سامنے بے بس ثابت ہوتے ہیں تو فرما کہ بہو القاہر فو کا اور وہ قاہر ہے غالب ہے اپنے بندوں پر میورسین علیہ کم اور وہ تم پر محافظ مقرر کرتا ہے ہمارے ساتھ اللہ کے محافظ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ کہتے میں انَََ علیہم اللہ حافظین قرآن کاتبین تم پر اللہ کی طرف سے محافظ ہیں معزز لکھنے والے وہ حفاظت کرتے ہیں جب تک اللہ چاہے تو وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں اور جب وہ حفاظت کرے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہاں نقصان اسی وقت پہنچے گا جب اللہ پاک ان کی حفاظت ہم سے اٹھا لے گا یہ حقیقت ہے میرے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جب آپ کے دل کے جب آپ کے دل نے اس بات کی گواہی بھی ہوگی کہ مجھے اللہ نے بچا لیا مگر نہ کوئی بچانے والا نہیں تھا اللہ نے بچا لیا اپنی مسجد میں طبین میں ایک دن یہی مضمون بیان کر رہا تھا تو درس کے اختتام پر ایک ساتھی بیٹھ گئے انہوں نے کیا صاحب بالکل سچ کہا آپ نے تو انہیں سینا کھول کر دکھایا سینہ کھول کر سینے میں گولیاں ماری ڈاکو نے سینے میں ابھی بھی بڑے بڑے نشان سینے میں گولیاں ماری ڈاکوں نے دو گولیاں اور ہسپتال بہت دور تو کہنے لگے کہ جب مجھے اسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹر نے آپریشن کیا گولیاں تو نکل گئی ادھر سے تو اس نے کہا بھائی آپ کے آپریشن سے مجھے اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی حفاظت پر یقین آ گیا ڈبلو ڈبلو سینے میں گولیاں لگیں تو ایک باریک سی رگ ہوتی ہے رگ تو نہیں جانتا جو ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہوں گے ایک باریک سی رگ صورت یہ تھی کہ اگر گولی اس رگ کو ٹچ کر جاتی تو وہ اسی وقت ختم ہو جاتا لیکن اللہ کی شان ایک گولی جو تھی وہ اس رگ کے بالکل اوپر سے گزر گئی اور دوسری گولی بالکل اس رگ کے نیچے سے گزر گئی اور وہ رگ بیچ میں بچ گئی تو موجزانہ طریقے سے نہ معلوم زندگی میں کتنے ہی مقامات آتے ہیں گاڑیوں کے ہاتھ سے دوسرے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں تو اگر اس کے دل میں ذرا بھی سچائی تسلیم کرنے کی ہمت ہو تو اس کا دل گواہی دے گا اور وہ زبان سے اقرار کرے گا کہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا کوئی غیبی طاقت تھی حفاظت تھی جس نے بچا لیا ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی تو بے شمار واقعات ہیں اس کے لیے تو فرمایا کہ اللہ تم پر محافظ بھیجتا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے یہ سچی بات کہ جتنے اس وقت حوادث ہیں مصائب ہیں آلام ہیں بیماریاں ہیں جراثیم ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں تو کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا اگر اللہ ہماری حفاظت نہ فرمائے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہی ہم کمزوروں کی حفاظت فرمانا ہماری بھی اور ہمارے اہل عیال کی بھی اور ہمارے متعلقین اور محسنین کی بھی اور سارے مسلمانوں کی بھی حتیٰ جا احدہ حتیٰ ازا جا احدہ کم المع تبسلنا یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں وهم لا اور وہ اس میں کوئی کتا نہیں کرتے اللہ باق جب فرشتوں کو حکم دے تو فرشتے اس میں کوئی کتا نہیں کرتے ثم الحق پھر یہ سب اپنے مال کے حقیقی کے سامنے لائے جائیں گے تو بھائی ایک وقت آئے گا سب کو کیا کافر اور کیا مومن اور کیا عابداہد اور کیا فاسق و فاجر کیا بڑا اور کیا چھوٹا سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا ہمارا اس پر یقین یہ وقت آئے گا تو بھائی یہ یقین دل میں اتارو بھائی دل میں اتارو زبانوں سے کہہ دینا کافی نہیں ہے یقینا اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا اللہ اکبر مشہور وہ بادشاہ کا واقع ہے نام اس وقت ذہن سے اتر گیا اس کے سپاہیوں نے ایک بیوہ خاتون کی گائے تھی اور اس کا وہی گزارا تھی اسی سے گزارا تھا وہ سپاہیوں نے پکڑی اور گوشت پکا کر کھا گئے اور بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی سپاہیوں کے مقابلے میں کیا کرتی تو کسی نے اس کو بتایا کہ بادشاہ کی سواری فلاں نہر کے پل سے گزرنے والی ہے اب پل میں تو جگہ تنگ ہوتی ہے تو وہ پل پر کھڑی ہو گئی آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ میلوں تک لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے کہ وزیر صاحب آ رہے ہیں بہرال کچھ نہ کچھ تو شرم تھی اس وقت کے بادشاہوں میں بھی تو وہ اب اس کی سواری گزرنے والی یہ پل پر کھڑی ہو گئی تو جب قریب آئی تو اس نے سواری قریب آئی تو بیوہ نے اس کی لگام پکڑ لی جرت کے ساتھ بھاگتی ہوئی آگے گئی لگام پکڑ لی تو اس نے کہا غالباً اس طرح کے الفاظ تھے تغلق کے بیٹے میری گائے کا حساب اس پل پر دینا ہے یا اس پل پر دینا ہے ہاں اس پل پر دینا ہے یا اس پل پر پل سرات پر اللہ کے سامنے کہاں دینا ہے میری گائے کا حساب کچھ تو خوف تھا ان بگڑے ہوئے بادشاہوں میں بھی تو اس نے کہا اما اس پل پر تو جواب دینے کی طاقت نہیں یہیں پر حساب صاف کر لو تو بھائی جس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو وہ ظلم نہیں کر سکے گا وہ اس طرح کھلے عام اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا تو یہ یقین دل میں اتاریے اللہ فرمات پھر یہ سب اپنے مال کے حقیقی کے سامنے لائے جائیں گے اللہ الحق اللہ حک سن لو سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں چل سکے گا اور اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکے گا ہاں وہ فیصلہ اتنا انصاف کا فیصلہ ہوگا انتہائی عدل کا ایسے نہیں کہ اللہ زبردستی اپنے فیصلے کو منوائے گے کوئی بول ہی نہ سکے کہ مارشاء لگا ہوا ہے کوئی بولی نہ سکے کوڑے لگیں گے اگر بولا وقت کے حکمرانوں کے فیصلے کے خلاف ایسا نہیں وہ فیصلے اتنا عدل کا ہوگا کہا جائے گا اقرا کتاب اللہ اکبر یہ تمہارے گلے میں امال نامہ لٹکا ہوا ہے اس کو پڑھ لو کفاب نفسی یوم علی کا حسیبا آج تمہارا حساب لینے کے لیے کسی اور قاضی کی ضرورت نہیں تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو ذرا پڑھو اٹھاؤ کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن کتنی راتیں اللہ کی فرما برداری میں گزاری اور کتنی اللہ کی نافرمانی میں گزاری پڑھ لو ذرا دیکھ لو کیا کچھ کرتے رہے تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا اور اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکے گا کوئی بھی وہ اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا اللہ کہتے یہ مت سمجھو خربوں لوگ ہوں گے خربوں پتنی میری باری کب آئے گی میں تو ادھر چھپ جاؤں گا نہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ایسی روشنی چکا ہر طرف روشنی ہی روشنی کوئی چھپ نہیں سکتا ہر ایک نظر آ رہا ہے اور کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہے نہ مکان نہ پہاڑ نہ غار نہ ٹیلا نہ درخت کوئی آڑ نہیں کوئی ہجاب نہیں سب بے جاؤ سب بے جاؤ تو اللہ کہتے بہت جلدی حساب لے لے گا بہت جلدی تمہارے تصور سے بھی جلدی وہ اصر الحاس بین آپ اندازہ دیئے ہماری جو حساب کتاب کی پہلی صورت تھی لوگ جس حساب میں مہینے لگایا کرتے تھے آج کیلکولیٹر کے ذریعے سے کمپیوٹر کے ذریعے سے منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ حساب کر لیتے ہیں تو کیا ہمارے اللہ کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے انسان لے سکتا اتنی جلدی حساب اور اللہ نہیں لے سکتا بہو اسرع الحاسبین اصل مانا اس کا بنتا ہے جتنے بھی حساب لینے والے ہیں ان میں سے سب سے جلدی حساب لینے والا اللہ ہے بہت جلدی حساب لے لے گا کل میون من ظلمات البر بہر تدر خفیہ فرما دیجئے۔ کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے سمندر اور زمین کی مصیبتوں سے یہ عرب کا محاورہ ہے اصل میں یعنی ظلمات البر بل بھر خشکی اور سمندر کی تاریکیاں تو عربی زبان میں اس کا مانا ہوتا ہے مسائب اور حوادث کون ہے جو تمہیں سارے مسائب اور حوادث سے نجات خفیا اس حالت میں تم کو بچا لیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو آج ظاہر کر کے اور آہستہ آہستہ اللہ اکبر اور کیا کہتے ہو ل ان انجانا منہادی لکون شاین اگر ہم کو اس مصیبت سے اے اللہ تو نے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے یہ کہتے ہو جب مصیبت آتی ہے جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہو پھنس جاتے ہو بند گلی کے اندر کوئی نہیں کام آتا کوئی بھی جیب بھی کام نہیں آتی تعلقات بھی کام نہیں آتے بھائی بند بھی کام نہیں آتے اپنے بازو بھی جواب دے جاتے ہیں تو پھر اسی کو پکارتے ہو آجزی سے بھی اور آہستہ آہستہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ اصل خطاب تو مشرکوں سے ہے اللہ فرماتے ہیں مشرق جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم بھی پھر اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو ظاہری سہاروں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو پکارتے ہو آج ہی سے اور آہستہ آہستہ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھتے علماء نے کہ کتنی عبرت کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ مصیبت میں مشرک پھنس جاتا تھا تو صرف اللہ کو پکارتا تھا سارے ظاہری سہاروں کو بھول جاتا تھا لیکن آج مسلمان ہر طرف سے مصیبت میں پھر بھی اللہ کو نہیں پکارتا بہت سے لوگ ہیں مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کی نظر صرف ظاہری اسباب تک محدود رہتی ہے اس طرف بہت کم توجہ جاتی ہے کہ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے تو میں اللہ کی طرف کیوں نہ رجوع کروں جب میرا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہم کہتے ہیں من ان دلہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے خوشی بھی اللہ کی طرف سے غمی بھی اللہ کی طرف سے بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور صحت بھی اللہ کی طرف سے امارت بھی اللہ کی طرف سے اور غربت بھی اللہ کی طرف سے تو ہم کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہے اور کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی اللہ کا عذاب ہو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں توبہ پر آمادہ کرنے کے لیے اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ولانزی اکبر لا الحم یار جی ہم لوگوں کو چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں چھوٹی سزا دیتے ہیں بڑی سزا سے پہلے بڑی سزا سے پہلے چھوٹی سزا دیتے ہیں کیوں لہم یار تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف رجوع کریں گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے مانگیں